اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے ان کا کچھ اختیار ناؤپاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے